نچ نگاؤ کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے